دربار میں حاضر ہے الحمد للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ و سلاۃ والسلام وعلیٰ جمع الانبیاء خصوصا علی سیدنا نا و مولانا وعلى آله واصحابه الاطبياء اما بعد باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عن ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين صادجين فلبسهما ثم توضع ومسح عليهما امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب نقل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع مبارک کے کی متعلق یاقع صلاحۃ و سلام کا موضع پہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک میں موزہ بھی پہنا ہے اور موضے کا آپ نے استعمال فرمایا موضے کا مطلب ہے کہ چمڑی کے بنی ہوئی وہ جو راب جس کے اندر مکمل پاؤں ٹکنے سمیت چھپ جائے اور یہ موزہ ایسا بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان چل بھی سکتا ہے اور اس کے اندر پانی بھی اندر نہیں جا سکتا اور یہ ایسے تھوڑا ہارڈ اور مضبوط ہوتا ہے کہ ایسے اگر اس کو اس طرح کرو تو یہ اپنے پاؤں پہ اپنی بڑی پہ خود کھڑا بھی ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس موزے کے اوپر مسا کر سکتا ہے بہت اس میں یہ شرط ہے کہ انسان ایک دفعہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لے اور اس کے بعد موزہ پہن لے اور اگر مقیم ہے تو چوبیس گھنٹے تک اس پر مسا کر سکتا ہے اور مسافر ہے تو بہتر گھنٹے تک تین دن تین رات وہ اس پر مسا کر سکتا اور مسیح کی مدت شروع ہوتی ہے جب سے اس کو موزہ پہننے کے بعد جب انسان بے وضو ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگر وہ مقیم ہے تو چوبیس گھنٹے اور مسافر ہے تو پھر تین دن تین رات یعنی بہتر گھنٹے یہ اس موزے پر مسے کرنے کی مدت ہے کہ اس پر انسان مسا کر سکتا ہے اس میں پھر یہ شرط ہوتی ہے کہ درمیان میں انسان موزہ اتارے نہیں اگر اتار دے تو پھر اس کا وزو روٹ جاتا ہے اور اس وقت اس کو دوبارہ پھر پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں تو یہ اقالی صلاحات اسلام سے ثابت ہے اور ساو اکرام سے تقریباً متواتر روایات ہیں بہت بڑی تعداد سابۂ اکرام نے روایت فرمائی ہیں نقل فرمائی ہے کہ اقاری اصلاۃ اسلام موضع پر مسا فرماتے تھے اسی طرح وہ جو راب جو آج کل آئی ہے مارکیٹ کے اندر وزو ساکس کے نام سے موٹی ہے کافی ساری اور ان کے اندر بھی پانی اندر نہیں داخل ہوتا تو وہ بھی موزے کے حکم میں ان پر بھی مسا جائز ہے عام جو جراب ہوتی ہیں وہ جو ہم پہنتے ہیں سردیوں کے اندر تو ظاہر ہے اس کے اندر پانی بھی رس جاتا ہے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اتنی مضبوط اور وسطی موٹی نہیں ہوتی تو ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہے ان میں موزے جرابوں کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے بارکیف موزہ یا وہ جراب جو, جو موضوع حکم میں ہے جیسے وضو ساکس وغیرہ تو ان پر مسا جائز ہے اگر انسان با وضو ہو کے ان کو پہنے اور اس کے بعد وہ وضو کرے تو پاؤں دھونا ضروری ہے بلکہ صرف ایسے چار انگلیوں سے اوپر اس کا مسا کر دے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے یہاں پر امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیث سے مبارکہ نقل کی ہیں پہلی حدیث سے حضرت کے برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے انہوں نے عہدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دو موزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیے اسودین دونوں سیاہ رنگ کے تھے سازجین اور بالکل اوپر سے سادے تھے اور ان پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھے فلبسہوما با آپ نے ان کو پہنا ثم مت پھر آپ نے وضو فرمایا ومسح مح اور ان دونوں موضوع پر آپ نے مسا فرمایا تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان موزے کے اوپر مسا کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ نجاشی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو علماء نے اس سے یہ لکھا ہے کہ آقال صلاحات السلام نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا دوسری حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال المغیرہ بن شعبہ صلی اللہ علیہ وسلم فلحب صحما حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی ایک دوسرے صاحبی ہیں انہوں نے اقال اسرات السلام کو دو موزے ہدیہ پیش فرما کیے فلب آپ نے ان کو پہنا اور دوسری روایت میں کہ فلب سوما حتہ اتنا آپ نے پہنا کہ بعد میں وہ پھٹ گئے یعنی کافی عرصہ اقالیہ اسرات ان کو پہنتے رہے یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ پہنا بلکہ آپ نے کئی مرتبہ ان کو پہنا یہاں تک کہ وہ پرانے ہو کے پھر پھٹ گئے لا درین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براہدہ فرماتے ہیں کہ اقالیہ اسرات والسلام نے اس بات کی تحقیق نہیں فرمائی کہ وہ جو موزے جس جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے آیا وہ جانور ذبح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی بھی جانور کے چمڑے کو خشک کر لیا جائے اور اس کے بعد سے کچھ چیز بنائی جائے تو اس چیز کا استعمال جائز ہوتا ہے چاہے وہ حلال جانور کا چمڑا ہو یا حرام جانور کا چمڑا ہو کیونکہ آقاری صاحب اسلام نے موزے پہنے اور آپ نے تحقیق نہیں فرمائی کہ آپ اکیس جانور کے چمڑا چمڑے سے بنے ہوئے ہیں وہ حلال جانور ہے یہ حرام ہے اور اسے ذبح کیا گیا ہے ذبح نہیں کیا گیا آپ نے یہ تحقیق نہیں فرمائی تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جانور کا چمڑا جب اسے خوش کر لیا جاتا ہے تو خوش کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے اب اس سے کوئی بیگ بنایا جائے یا اس سے کوئی جوتا بنایا جائے یا اس سے کوئی جیکٹ بنائی جائے تو اس کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے اور یہ مسئلہ تفصیل سے فکر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خنزیر جو ہے وہ نجس سلعین ہے اس کی کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے باقی جتنے بھی حرام جانور ہیں اگر ان کی کھال جو ہے اس کو خوش کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ اسے کوئی چیز بنائی جائے تو اس کا استعمال جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا باب امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے باب ما جاء فی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف یعنی آق عصلاۃ السلام جو اپنے پاؤ مبارک میں جو جوتا پہنتے تھے تو ان کو نالین مبارک کے بارے میں یہ بیان ہے اور اس میں ممتر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث یہاں پر نقل فرمائی ہے پہلی حدیث ہے حرت حد قدادہ سے حد دادہ فرماتے ہیں کہ قلت تو ابن سے مالک میں نے حرطانہ سے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کئی فا کانا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قالیہ سات و السلام جو نعلین مبارک تھے آپ کا جو پاؤں مبارک میں آپ جوتا پہنتے تھے وہ کیسے ہوتا تھا تو قالہ لہم آ بالان تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے دو تسمے ہوتے ہیں یعنی نیچے ایک چمڑا ہوتا تھا اور اس چمڑے کے اوپر ایک ایسے اور ایک اس طرح دو اس کے اوپر جو پٹیاں یا تسمے وہ دو اوپر لگے ہوتے تھے اگلے عادی میں اس کی مزید تشریح ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عال ابن عباس رضی اللہ قال کان لنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان کیا قلیہ صلاۃۃ کے جو نالین شریفین تھے ان کے قبالان دو ان کے تسمے تھے اور مصن شیرا اور دونوں تسمے جو جو دونوں پٹیاں اوپر لگی ہوئی تھی وہ دوہری تھی ڈبل تھی وہ دو دو تھے یعنی دو تسمے اس طرح لگے ہوئے پھر دو تسمے اس طرح لگے ہوئے تو وہ دوہرے جو دونوں تسمے تھے وہ اقالی سرات کے نالین کے تھے تیسری حدیث وہ حضرت مالک سے اور عیسیٰ بن تہمان جو تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں علئی الینا ان سبن مالک رضی اللہ عنہ نالین سبیر مالک نے ہمارے سامنے دو نالین باہر نکالے جن کو اوپر سے بالکل ان کے اوپر بال نہیں تھے بالکل چمڑے سے بنی ہوئے تھے اور بال ان کے اترے ہوئے تھے اوپر سے لہوما قبالان اور ان کے دو اوپر تسمیں دو پٹیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھی اور فحدثنی ثابت عن اس کے بعد فرماتے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی شاگرد جو حد ثابت ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انا ما کانتا نالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دونوں نالین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مالک نے ہمیں زیارت کروائی ہے یہ آقال صاحب السلام کے نالعین مبارکین تو یہ حضرات صاحب اکرام کا عشق و محبت بھی تھا کہ اقاد اثرات السلام کے نارائن حضرت علیہ یعنی مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے اور بعد جو اپنے شاگردوں کو وہ دکھاتے بھی تھے کہ یہ آقا اثرات السلام کے نارائین شریفین تیسری حدیث نقل کی ہے حضرت عبید ابن جرائد نے عبید ابن جرائد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں جس کے اوپر بال نہیں لگے ہوتے عام عرب میں رواج یہ تھا کہ بال والے کے اوپر بال نہیں لگے ہوتے تھے تو ان کے شاگرد ہیں عبید بن جرائج تو عبید ابن جرائد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رائتوں کا تل بسن کہ آپ یہ نالین پہنتے ہیں یہ جوتا پہنتے ہیں جس میں اوپر بال نہیں ہوتے یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ انی رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یلبس النعال النعل آق علیہ السلام بھی وہ نعال پہنتے تھے اللہ تلیہ صفیہ شاہ جن کے اوپر بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے بالکل صاف ہوتے تھے تو اس لیے میں بھی آق عصلات السلام کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتا ہوں اور میں بھی ایسا جوتا استعمال کرتا ہوں جس کے اوپر بال نہیں ہوتے وہ اتوجہ فیا اور عقال علیہ و اسلام اسی کے اندر آپ وضو فرمالیہ کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے ایسا جیسے ہم جوتا پہنتے ہیں بند تو عرب میں ایسے بند جوتا نہیں کھلا جوتا ہوتا تھا تو کھلے جوتے کے اندر اگر انسان پاؤں دھوئے تو وہ جوتا پہنے ہوئے بھی انسان کے پاؤں مکمل طور پر دھل جاتے ہیں تو عقالی علیہ و اسلام اسی جوتا کے اندر ہی اسی نالین شریفین کے اندر ہی آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو فعانہ اہب ان البسہا اور میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں وہی جوتا اسی طرح کا جوتا میں بھی استعمال کروں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور خاص طور پر تبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا خاص ذوق تھا فراقہ علیہ صلاحت والسلام کی جو چیز ان تک پہنچتی تھی وہ اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش فرمایا کرتے تھے اگلی حدیث سعید نابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ کان لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل علیہ السلام کا جو نالین شریفین تھے ان کا جو تسمہ تھا پٹیاں لگی ہوئی تھی وہ قبل دو دو اوپر لگے ہوئے تھے اگلی حدیث حضرت امر حریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ عئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی نے مخصو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے ان نالین کے اندر مخصوف جن کے اندر دوہرا چمڑا لگا ہوا نیچے جو اس کی پٹی ہوتی ہے نیچے والا جو چمڑا ہوتا ہے تو وہ ڈبل چمڑا ایسے کر کے وہ لگا ہوا تھا اور آپ نے وہ جوتا مبارک پہنا ہوا تھا اور آپ انہیں نالین مبارکین کے اندر آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے جوتا پہنا ہے اور وہ پاک ہے پاک صاف جوتا ہے تو انسان اس کے اندر کا نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے ہاں جو کہ عام طور پر ہم جو جوتے پہنتے ہیں تو وہ پاک صاف نہیں ہوتے ظاہر ہے مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے کیچڑ میں اور اسی طرح انسان جو ہے وہ باتھ روم وغیرہ میں اس کو استعمال کرتا ہے تو اس لیے وہ اتارے جاتے ہیں اور اتار کے نماز پڑھی جاتی ہے وارکف انسان اگر اس کا جوتا پاک ہے صاف ہے تو وہ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھتا ہے اور جوتا بھی ایسا ہو کہ جو سخت نہ ہو اس کے پاؤں وغیرہ اس کے اندر مڑ جاتے ہوں تو پھر اس کے اگر پہن کے وہ نماز پڑھتا ہے تو کوئی حراج نہیں یہی حال جنازے کا بھی جنازہ پڑھنے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جنازوں میں انسان جوتے پہن کے جنازہ پڑھتے ہیں تو اگر اس کا جوتا پاک ہے تو پھر تو وہ جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اگر جوتا جو ہے اس کا پاک نہیں ناپاک ہے تو پھر ظاہر سے جوتا اتار کے نماز جنازہ بھی پڑھنا ہوگا جنازہ بھی اس طرح نہیں ہوتا باقی نمازوں کا حکم بھی یہ ہے کہ اصل تعلق انسان کی اس جوتے کی پاکی اور ناپاکی کے ساتھ ہے جوتا پہننے کے ساتھ نہیں ہے اگر پاک صاحب جوتا ہے تو پھر انسان پہن کے اگر جنازہ پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے اور پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے عادی سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علّم بھی آپ نے بھی نماز پڑھی ہے اگلی حدیث سعید ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب اپنی امت کو سکھایا ہے سیدنا ابو ریرا فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آق علیہ السلام نے فرمایا کہ, لا يمشین احدكم فی نعلن واحد کہ کوئی انسان ایک جوتا پہن کے نہ چلے ہوما لو نے ما جمیان یا تو دو پہنے دونوں پہنے اور لو ما جمیان یا دونوں کو اتار دے کہ بعض دفعہ انسان جا رہا ہے اور ایک جوتا ہے اس کے پاس ایک نہیں ہے تو ایک پہن لیا اور ایک پاؤں جو ہے وہ ننگا ایسے جا رہا ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرے یا دونوں اتار دے یا دونوں پہن لیں بعض دفعہ کوئی اتفاق مجبوری آ جائے تھوڑی سی دیر آپ یہاں سے وہاں تک آپ نے جانا ہے اور ایک جوتا ٹوٹ گیا اور آپ اس کو اتار کے نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھوڑا سا آپ چلے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ویسے مسلسل انسان جب چلتا ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک جوتا پہنے اور ایک اتارے ایسا نہ چلے ایسا نہ کرے بلکہ دونوں جوتے پہنے اور یا دونوں اتار دیں اسی طرح آقال اصلاح اسلام سے بعض اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو آپ نے منع فرمائی مسئلہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر بیٹھا جہاں کچھ حصے پر دھوپ لگ رہی ہے اور کچھ حصہ اس کا جو سائے میں ہے تو آپ نے اس سے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یا مکمل انسان دھوپ میں بیٹھے یا مکمل سائے میں بیٹھے تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے منع فرمایا کہ ایک جوتا انسان نے پہنا ہوا ہے اور ایک اس نے اتارا ہوا ہے تو ایک تو اس کی ظاہری وجہ ہے کہ انسان کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خلاف ترتیب اور ترتیب سے ہٹ کرے ایک انسان کے اندر اس کو کہیں کہ یہ ایک نظم کے خلاف ہے اور ویسے انسان کی بہترتی بھی ہے کہ ایک جوتا اس کے پاؤں میں ہے ایک نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو باقی چیزوں میں بھی ایسا ہے کہ انسان قمیض پہن رہا ہے چادر پہنی ہوئی ہے اس نے کوئی چیز پہنی ہے تو اس کو اچھی طرح پہنے یہ نہیں ہے کہ قمیض پہنی ہے تو اس کو ایک طرف سے پہن لیا دوسری طرف سے ایسے چھوڑ دیا تو یہ انسان کی جو بد تہذیبی ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا اس لیے آپ نے یہاں پر اس سے منع فرمایا اور اس کے علاوہ بھی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس میں انسان کا طبی طور پر کوئی ایسا اس کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے علیہ وسلم نے منع فرمایا بہت واضح ہے کہ انسان کو ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا چاہیے دوسری حدیث میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور اس میں یہ والا مسئلہ بھی اور ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا ان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رجل نعل واحد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ انسان بائیں ہاتھ سے کھائے بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپ نے منع فرمایا کہ انسان کھانے میں ہمیشہ دائیں ہاتھ استعمال کرے اور یہ ہمارے یہاں آج کل کافی فیشن بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور ویسے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں کہ جب کبھی کھانے کی نوبت آتی ہے بعض دفعہ ایک ہاتھ سے برگر کھا رہے دوسرے ہاتھ سے بوتل پی رہے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے ولیموں میں دیکھا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر جناب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو یہ آدیش میں سے منع آیا اور بلکہ بعض آدیش بہت سختی آئی ہے آق عصلات نے ایک دفعہ ایسا ہوا صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا سامنے تھا تو آپ کھانا تلاول فرما رہے تھے تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے منع فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا جی میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا صاوا فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کبور کی وجہ سے کی حالانکہ وہ کھا سکتا تھا اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا تو آپ نے فرمایا ٹھیک نہیں کھا سکتا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اس کا جو دائیاں ہاتھ ہے وہ اس کے منہ تک نہیں جا سکتا تھا. تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا تو بس اس کو اس کی یہ سزا ملی اس کا پھر دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاتا اس لیے انسان کو کبھی بھی شعری کسی بھی مسئلے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نہیں عمل کر سکتے انسان اگر خدا نہ نخواستہ کوئی کام کرتا بھی ہے اور اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس پر انسان کو نادم ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے اس پر استغفار کرنا چاہیے غلط کام پر انسان کو ڈٹنا نہیں چاہیے اور اپنے لبھانے نہیں تلاش کرنی چاہیے تو ان نے اس شخص نے اپنے لبھانا تلاش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں جا سکتا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر نہیں جا سکتا پھر ساری زندگی انہوں نے دائیں ہاتھ ان کا منہ تک نہیں کیا اسی عادی میں آتا ہے کہ, کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یعنی رجل نے منع فرمایا کہ انسان بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور واحد یا ایک جوتے کے اندر انسان چلے آپ نے اسے بھی منع فرمایا اگلی حدیث سیدنا ابو خیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبدا بل کہ انسان جب جوتا پہنے تو میں سے کوئی شخص فلیبدا بل تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے ویزا نزا اور جب جوتا اتارے فلیبدا بشمال تو بائیں سے ابتدا کرے پہلے بائیں سے اتارے اس کی وجہ یہ فل تکن تاکہ دایاں اول ہوما تن اس کو پہلے جوتا پہنایا جائے وہ آخر ہوما تن اور آخر میں اس کو اتارا جائے چونکہ دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں کو دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے دائیں کے اندر پہنے اور پھر بائیں کے اندر پہنے اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارے اور پھر دائیں سے اتارے. تاکہ دایاں زیادہ دیر جوتے کے اندر رہے اور اس سے یہ یہاں نہیں ہے صرف یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے ہر چیز کے اندر آگے بھی حدیث آ رہی ہے کہ اقالی سات اسلام کنگی کرنے کے اندر آپ لباس پہننے کے اندر آپ وضو فرمانے کے اندر موزہ پہننے کے اندر نالین پہننے کے اندر ہر چیز کے اندر اقالی سلاۃ اسلام دائیں طرف سے آپ آب ابتداء فرما بلکہ یہاں تک آپ دائیں کے اہتمام فرماتے تھے روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز آئی اور آپ نے اس کو تناول فرمایا کوئی پانی یا دودھ یا کوئی چیز بھی آپ نے اس کو نوش فرمایا اور دائیں طرف کوئی عام شخص بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دائیں طرف بعض چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو دے دی فرمایا المن فل دائیں طرف سے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے تو آپ نے ہمیشہ دائیں کو ترجیح دیے تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ دائیں کو پہنا جائے اور اتارتے تو وقت پہلے بائیں سے اتارا جائے یہ مسئلہ خاص طور پر جب انسان مسجد جاتا ہے تو مسجد میں بھی یہی حکم ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے اور اب دائیں پاؤں میں جو انسان کا جوتا ہوتا ہے وہ پہلے کیسے رکھے گا نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے اور حالانکہ رکھ جوتا پہلے دایاں پہننا ہے اس نے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے انسان بائیں پاؤں سے جو ہے وہ جوتا اتارے اور پھر پاؤں مسجد میں نہ رکھے پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرے پھر بائیں اور نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے مسجد سے اور لیکن جوتا نہ پہنے پھر دایاں نکالے اور پھر پہلے جوتا پہنے تو یہ طریقہ ہوگا تاکہ دونوں اس پر عمل ہو جائے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی پہلے دایا پاؤں اندر رکھنا ہے اور نکلتے وقت پہلے بایاں باہر نکالنا ہے تو یہاں پر بھی جوتے کے اندر بھی یہی آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اگلی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن دائیں طرف سے کسی کام کو کرنے کو پسند فرماتے تھے مستطاعت جتنی آپ کے اندر استطاعت ہوتی فی ترجلی آپ کنگی کرنے میں وہ تناؤلی اور آپ نالین مبارک پہننے میں وطہوری اور آپ تہارت حاصل کرنے میں وضو میں غسل میں اور اسی طرح تیمم کے اندر اور اسی طرح لباس پہننے کے اندر ہر چیز کے اندر آپ علیہ السلات وسلام دائیں طرف سے آپ ابتدا فرماتے تھے اور آپ نے امت کو بھی اسی کا حکم دیا آخری حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان لینا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین شریفین تھے ان کے قبالان ان کا دوہرے تسمے ہوتے تھے واب بکر و عمر رضی اللہ عنما اور سعیدہ بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی جو نالین ہوتے تھے ان کے بھی دورے دورے ڈبل تسمے ہوتے تھے وہ اولمنقد آقدا واحدہ اور سب سے پہلے جو وہ شخص کے جنہوں نے ایک سنگل تسمہ ایک ایک تسمہ لگانا شروع کیا جوتے کے اندر ایک, ایک پٹی سنگل پٹی ہو اس کے اوپر و عثمان رضی اللہ عنہ سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس لیے ان کو اختیار فرمایا کہ تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض ایسی چیزیں فرمائیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ امت میں وہ چیز ضروری نہ سمجھی جانے لگے جیسے مثلا روایت کے اندر آتا ہے کہ آق عصلاۃ اسلام ممبر کی تیسری سیڑھی پر آپ خود برشاد فرمایا کرتے تھے سید نشریقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کیا جمعہ کا اب سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لائے تو آپ دوبارہ پھر تیسری سیڑھی پر آپ تشریف لیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خلیفہ وہ ایک ایک سیڑھی نیچے اگر آئے گا تو ظاہر بات ہے امت پھر امت میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر آپ تیسری سیڑھی پر تشریف لے گئے اور وہیں سے دوبارہ خطبے کا آغاز شروع فرمایا تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب دو دو تسمے چل رہے تھے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو انہوں نے پھر یہ خیال فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ امت اسی چیز کو ضروری سمجھ لے انہوں نے پھر جوتے کے اندر نالین کے اندر ایک ایک سنگل سنگل تسمہ ایک طرح کس طرح لگانا شروع مائے. یہ باب یہاں پر امام ممترحمۃ اللہ علیہ نے یہ سے نقل کی اور یہ باب یہاں پر ختم ہوا تو یہ آقال اصلاح اسلام کے جو نالین شریفین ہے آپ کا جو جوتا مبارک تھا اس کے متعلق جو روایات ہیں وہ یہاں پر آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہیں اور اس میں جب انسان یہ عادث دیکھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اضاء صاحب کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ ان پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے کہ کی کیسے انہوں نے اق عصلاۃ اسلام کی یہ ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی اور آگے جب ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ شاء علیہ اقع صلاۃ السلام کی تلواریں آپ کی انگوٹھی مبارک اور آپ کی ایک ایک چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ رب العزت ان سب کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالم دربار میں حاضر ہے ایک بندے آ